ان هذه له الله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نَيَعْمَلُ ذَلِكَ بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى وَهَٰذَا أَطَابَكُمْ فِيكَ كَمَا كَتَبَ رَبُّكَ وَيَقُولُ عَن كَثِيرٍ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ذَٰلِكَ الْفَتَاحُ فِي الصَّبْحِ وَنَحْنُ كَتَبْنَا سَيِّدِنَا يَرْضَى بَعْضُ الَّذِينَ رجل كثير العمل کلیل الظنوب اعجب اعجب اعجب او رجل كثير عمل کلیل الظنوب قال لا اعجب بالسلام صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین روشی <تصفيق> فرد دوستو اور دوستو اور بھائیو اللہ عزت نے دنیا کے اندر آنے والے کو دو راستے سمجھائے ہیں دو راستے بدلائے ہیں ایک راستہ کامیابی کا ہے اور ایک راستہ ناکامی کا ہے ان ہر انسان کی دو راستوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ جنم کی طرف جاتا ہے انسان کو دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد علی کرام نے دونوں راستوں کا اشتہار دے دیا کہ جس راستے کا انتخاب کرنا چاہے انسان خود کر رہے کامیابی کے راستے پر چلنا ہے یا ناکامی کے راستے پر چلنا ہے جنت کے راستے پر جاتا ہے یا جہنم کے راستے پر چلنا ہے, کا ہے اور ناکامی کا اور جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ یہ ہر انسان کو بتا دیا کہ تیری کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے درد. اب اگر ہم کامیابی کے راستے پر چلیں گے اگر ہم جنت والے راستے پر چلیں گے تو اس کو کہتے ہیں نیک اعمال جو بندہ جو اللہ کا بندہ آنے والا دنیا کے اندر انسان اچھے راستے پر چلتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی نیک ہے یہ نیک اعمال کرنے والا ہے جو برے راستے پر چلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ برا آدمی ہے یہ برے اعمال کرتا ہے یہ گناہ کا کام کرتا ہے یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پتہ چل گیا کہ اللہ کی آکات اور فرماوردائی کو نیکی کہا جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کو اللہ کے حکم و تبدیلی کو گناہ کہا جاتا ہے ہر انسان دنیا کے اندر آنے والا اگر نیکی کرتا ہے اس کے اثرات بھی اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں ماحول کے اوپر مرتب ہوتے ہیں زمین کے اوپر مرتب ہوتے ہیں کے گھر کے اندر ہوتے ہیں کی اپنی زندگی کے اندر اس کے اثرات آتے ہیں اگر یہی مسلمان بندہ کوئی بندہ اللہ کا بندہ انسان گناہ کرتا ہے اگر اس سے اللہ کی ناپروانی سرزد ہوتی ہے تو اس کے اثرات اس کے اثرات اس کے اثرات بھی ماحول کے اوپر پڑتے ہیں اس کے اثرات زمین کے اوپر, پڑتے ہیں،, اس کے ہی زمین کے اوپر پڑتے ہیں اس کے اثرات اس کے گھر کے اوپر پڑتے ہیں اگر گناہ کے راستے کو اختیار کرتا یہ بات بات ہمیں اللہ کے نبی نے بدلائی ہے یہ بات ہمیں اللہ کے قرآن نے بتلائی کہ دنیا کے اندر جو فساد آتا ہے دنیا کے اندر ایک فساد برپا ہوتا ہے ماحول خراب ہوتا ہے اور آئے نئی نئی پریشانیاں سامنے آتی ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے نتیجہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آئے دن تمہارے اوپر پریشانیاں تمہارے اوپر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں کیوں نازل ہوتی ہیں اللہ باغ فرماتے ہیں کہ میں پریشانیوں کو اپنے بندے کے اوپر اتنی دنیا کے اندر بھیجتا ہوں سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میرے اوپر پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں لیکن کوئی مسلمان بندہ کوئی انسان اس طرف سے لے کر ہی نہیں جاتا کہ میرے اوپر آنے والی پریشانی میرے اوپر آنے والی مصیبت کی وجہ کیا حالانکہ قرآن بتاتا ہے حدیث بتلاتی ہے کہ نیک کام کے بھی اثرات ہیں اور برے کام کے بھی اثرات کے اندر اللہ کی نافرمانی کے اثرات کو بیان فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اگر کسی بندے سے گناہ سرد ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے دل کے دل اوپر ہوتا ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں اس کے بہت سارے فسادات ہیں گناہ کی وجہ سے سب سے پہلا جو گناہ کرنے سے ہمیں نقصان ملتا ہے سب سے پہلا نقصان یہ ہے اللہ کہ کے نبی صلی اللہ ایک وقت آتا ہے کہ دل زنگ ہو جاتا ہے جب دل زنگ, ہو ہے جب دل زنگ ہوتا ہے جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر نیک بات اثر نہیں کرتی اس کے اوپر حق بات اثر نہیں کرتی دل اقبات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا میرے دوستو یہ مشرقین مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے تھے قرآن کہتا ہے یعرفونہو کما یعرفونہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ان کو پتا ہے یہ حق کا سچا رسول ہے یہ اس کی رزالت حق ہے اور سچ ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دل زیادہ ہو چکے ہیں حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تم ان کے دلوں ختم اللہ, علی وعلا سمعهم وعلا کہ اللہ نے ان کو حق بات اثر ہی نہیں کرتی ان کے اوپر ان کا رابطہ نظر ہی نہیں آتا اس لیے کہ ان کے دلوں کے اوپر گناہوں کی وجہ سے شرک کی وجہ سے اور اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اندر ظلمت آ ہے دل زم وجود ہو چکا ہے جب کسی مسلمان بندے کا دل زمد ہوتا ہے تو پھر اس کو حق بات ہوگی بڑی مشکل کئی ماحول کے اندر ہوتے ہیں دنیا کی باتیں کسی انسان سے کرو کسی بندے سے کرو بڑی شوق اور محبت سے مدد سے سنتا ہے جب جو ہی نماز کی بات کرو تو اس کا چہرہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارے دل زم وجود ہو چکے ہیں اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم کا احساس پہلا پہلا نقصان گناہ کرنے کا یہ ہے دل زنگ ہلود ہوتا ہے دن کے اندر ظلمت آتی ہے دن کے اندر تاریخی آتی ہے پینے کا نور ختم ہو جاتا ہے تو جب یہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے سامنے والے بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کو نیکی اور بدی کی تعبیر ختم ہو جاتی ہے پھر اس کی زندگی جانوروں کی خراب ہو جاتی ہے جیسے جانور اپنی برضی سے چلتا ہے انسان بھی پھر اپنی بستی سے چلتا ہے یہ بندہ بھی پھر اپنی برضی سے چلتا ہے جانور بھی آزاد مسلمان بھی آزاد کون سا مسلمان جس نے دنیا کے لیے قید دکھاتا ہے اور مسلمان کے لیے مسلمان کے لیے یہ کیا دکھانا ہے اور کافر کے لیے جنت ہے کافر نے دنیا کے اندر اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے اور مسلمان نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے ہر مسلمان ہر بندہ اللہ کے احکامات کا پابند ہے اگر وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے تو میرے دوستوں وہ کامیابی کی طرف جا ہے اور اگر وہ آزاد ہے تو آزاد مسلمان کو نہیں رکھا گیا ہم فزاد نہیں ہیں. ہم اللہ کے حکم کے